تو کھاؤ جو غنمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے